محترم سامعین اور سامعات اللہ تبارک کا و تعالی نے اسلام کو پوری کائنات پر غالب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی قیادت فرمائی اسلام کی ابتدا سے لے کر اسلام کے غلبے تک بیس سال کا عرصہ ہے مکہ میں دس سال اور مدینہ میں دس سال پہلی وحی سے لے کر ہجرت تک تیرہ سال ہیں لیکن پہلی وحی سے لے کر دوسری وہی میں تین سال ہیں اور ان تین سالوں میں آپ کو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو آپ کی دعوت کے سال مکہ میں دس ہی ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے کتنے ایک لوگ تھے ابھی دو سال مزید مدینہ میں گزر چکے ہیں کچھ مہاجر کچھ انصاری بھی مسلمان ہو چکے ہیں اس کے باوجود پہلے مارکے میں تین سو تیرہ تھے دوسرے مارکے میں ایک ہزار تھے تیسرے مارکے میں تین ہزار تھے پھر فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار تھے پھر تبوک کے موقع پر تیس ہزار تھے پھر حجت الوداع کے موقع پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقے اپنائے مکہ میں عقیدے کی دعوت نہ ابھی نماز فرض ہوئی ہے لوگ پڑھتے تھے مگر فرض نہیں ہوئی تھی نہ ابھی روزہ فرض ہوا ہے عقیدے کی دعوت شرک کی نفی اسی کی دعوت چلتی رہی ہے آپ اپنے اخلاق کے ساتھ اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتے رہے عداوتیں دشمنیاں بغاوتیں بڑھتی گئیں حتیٰ کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا مدینہ تشریف لاتے ہیں آس اور خزرج مسلمان ہو گئے مگر یہودیوں نے مقابلہ شروع کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ بہت بڑا سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ٹیکس کا نظام اسلامی نہیں زکات کا نظام اسلامی ہے تو اس کے ساتھ ملک کیسے چلایا جائے گا وہ تو اڑائی پرسینٹ ہے اور اس میں بھی جو برائے فروخت چیزیں ہیں اس پر ہے ٹیکس تو لگتا ہے ویلتھ ٹیکس جو برائے فروخت نہیں بھی ہے اس پر بھی لگ جاتا ہے سابن کی ٹکیاں خریدتے ہیں اس پر ٹیکس لگ جاتا ہے جبکہ وہ غریب ہے اس پر زکات نہیں ٹیکس ہے ہر قسم کے یوٹیلٹی بلوں پر ٹیکس لگتا ہے جبکہ وہ غریب کے استعمال میں بھی ہیں زکات صرف نصاب والے پر ہے اور وہ بھی اڑائی پرسینٹ اس سے ملک کیسے چلے گا میرے مستق علی السلام نے زکات سے ملک نہیں چلایا یاد رکھو صدقات سے ملک نہیں چلایا دو باتیں یاد رکھو ایک تو انپٹ اس کے طریقے مختلف تھے اور دوسرا آؤٹ پٹ بہت کم تھی اخراجات بہت کم تھے آج ہم کہتے ہیں جی ٹیکس کیوں دیا جاتا ہے جی سڑکیں بنانے کے لیے اس وقت سڑکوں کا کوئی تصور نہیں تھا غربت کے دن گزرے فتوحات کے دن آئے دنیا کی سب سے بڑی قوتیں کیسر اور کسرا ٹوٹ کر ان کے خزانے بھی مدینے کی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے لیکن آج تک بھی گلیاں کچی تھیں نہ گیس تھی نہ بجلی تھی نہ پانی تھا نہ سڑکیں تھیں ان کو گزارا چلانا سکھایا جاتا تھا اخراجات کم از کم تھے نے اپنی سواریوں پہ سفر تھا کوئی پیٹرول مہنگا کر کے بھی ان کو بلیک میل نہیں کر سکتا تھا سونے چاندی کے سکے تھے جس کو کوئی ڈی ویلیو نہیں کر سکتا تھا ہزار بار کہے کہ میرا ڈالر بڑھ گیا تمہارا سکا کم ہو گیا کیوں ہو گیا وہ سونا ہے اگر تو نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں اس پر تھوڑی مارو اس کو سونے کے طور پہ بھیج دو تو سونا انفلشن نہیں ہوتی تھی وہ صدقات اور جہاد فنڈ جمع کر کے جہاد کرتے تھے اور جہاد کے ساتھ پھر غنیمت آتی تھی اس کے ساتھ ملک چلتا تھا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تھی یہ صدقہ جمع کرو بیوہ کو دے دو زکات جمع کرو یہ تیم کو پال لو ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ صدقات و ذکوات جمع کرو اور جہاد کھڑا کرو جہاد کے ساتھ آئیں گے غنیمتیں اس کے ساتھ پھر یتیم بھی پلیں گے امیر بھی ہر ہر ایک کا وظیفہ لگے گا ایک ایک بچے کا وظیفہ لگے گا آج جو بار بار ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے نا اس کا مطلب یہ کہ لوگ غریب غریب نہ رہیں یہ مقصد نکالا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ میں لوگ یہاں سے بھاگ کر جاتے ہیں وہاں جا کر سیاسی پنا لیتے ہیں پاکستان کو گالیاں دیتے اسلام کو گالیاں دیتے ہیں کہتے جی وہاں ہمیں جان کا خطرہ ہے ہمیں یہاں پناہ دو پناہ لینے کے بعد پھر درخواست دیتے ہیں ہمیں وظیفہ دو ان کا وظیفہ لگ جاتا ہے پنا بھی مل جاتی ہے یہ وظیفہ اور یہ پناہ جس قانون کے تحت ان کو دیا جاتا ہے اس کا نام رمر لا یہ تھی ریاست مدینہ کہاں آدر جان کہاں مراکش کہاں ادھر ادن یمن کتنے ملک آباد ہے اس میں اور کتنے کروڑوں کی آبادی ہے سارے کی سارے علاقے پہ ایک امیر المومنین کی حکومت ہوتی تھی اور ایک ایک بچے کا وظیفہ جاتا تھا یہ ریاست مدینہ وہ وظیفے چندے اور زکاتوں سے نہیں دیا جاتے تھے کفر کا مالیاتی نظام کفر کا سودی نظام غریب سے پیسہ چوس کر امیروں کے ہاتھ میں لے کر آتا ہے آپ نے ہینڈ پمپ لگایا ہوتا ہے نا پانی آتا ہے واپس نہیں جاتا انہوں نے موٹریں لگائی ہوئی ہیں جن میں پانی پیسہ نکلتا ہے غریبوں سے واپس نہیں جاتا آپ جانتے ہیں سود پر پیسہ لیا کسی نے دس لاکھ اس کو فائدہ ہو نہ ہو اس نے تو بارہ لے لینا تو پیسہ چل رہا ہے نا اوپر نقصان سرا نیچے والے کا ہو رہا ہے غریب غریب تر ہو جاتا ہے امیر امیر تر ہو جاتا ہے اس سودی یہودی، کفر کے نظام کے ساتھ غریبوں کا استحصال ہوتا ہے وہ بھوکے مرنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور جہاد کی تلوار کے ساتھ وہ پیٹ پھٹتے ہیں ان کے اندر سے پیسہ نکلتا ہے وہ جن سے لیا گیا تھا ان میں دوبارہ تقسیم ہو جاتا ہے یہ ہے اسلام کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی کا معیار وہ تو وہی کا وہی رہا تھا جتنا پیسہ زیادہ آیا کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات پر زیادہ لگا لیا یا محل بنا لیے تھے کیا جتنا زیادہ آیا اتنا زیادہ گیا اپنی کیفیت وہی ہے فلسطین کے عیسائی کہتے ہیں ہم بیت المقدس کی چابیاں دینا چاہتے ہیں امیر المومنین تو شریف لائیں امیر المومنین کا پروٹوکول کیا تھا پانچ سات دس گاڑیاں آگے ہوں دس گاڑیاں پیچھے ہوں وہ ہٹو بچوں والے ساتھ ہوں اکیلے ساتھ ایک غلام اور دونوں کے پاس ایک سواری امن کی ایک ایفیت تھی کہ ان کو کسی کا خوف نہیں تھا اللہ کے سوا دشمن کو دشمن کے گھر میں اتنا مصروف کیا ہوا تھا کہ اس کو اس بات کی یعنی سوچ تک نہیں تھی اس کے ویژن میں ہی شامل نہیں تھا کہ کبھی مدینے والوں پر حملے کا بھی سوچ سکتے ہیں آج یہ اسٹریٹجی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو خلاف راشدین کی تھی آج کافروں نے اپنائی ہوئی کہ مسلمان کو مسلمان کے گھر میں اتنا مصروف کر دو اس کے سر پہ ایف اے ٹی ایف بٹھا دو اس کے سر پر ایسے حکمران بٹھا دو اس کو اپنے گھر میں بیٹھے دہشت گرد قرار دے دو اور وہ اپنے دفاعی پوزیشن میں رہیں ہمارے اوپر حملے کی نہ سوچو یہی اسٹریٹجی کبھی مسلمانوں کی ہوتی تھی اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر تھی اس نے عربوں سے لڑائیاں لڑیں ان سے علاقے چھینے کسی نے اس کا انٹرویو کیا سوالات کرتا رہا جواب پاتا رہا ایک سوال پر آ کر وہ رک گئی کہتی ہے اس کا جواب میں ایک شرط کے ساتھ دوں گی کہا کیا شرط ہے کہتی ہے یہ جواب میری زندگی میں نہ چھاپا جائے میرے مرنے کے بعد چھاپنا ٹھیک ہے وعدہ سوال یہ ہے کہ تو عورت ذات ہو کر مکھی چھ مکھی لڑائی لڑتی رہی اور کامیاب ہوتی رہی اس کامیابی کا راز کیا ہے اس نے کہا جب ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف مسلمان ہے دشمن ہیں ہمارے میں نے امریکہ کے غالب وزیر دفاع کو یا وزیر خارجہ کو بلایا محل میں نہیں آپ نے گھر میں بلایا میں نے اپنے کچن میں جا کر کے دو کپ چائے بنائی ایک اس کو دے دی ایک میں نے خود پکڑ لی اور اس کو کہا کہ ہمیں اسلحہ چاہیے وہ کہنے لگا بی, بی اصل ہے بہت مہنگا ہے اور تمہاری معیشت بری کمزور ہے کہنے لگی یہ میرا مسئلہ تیرا نہیں بتاؤ دیتے ہو کہاں دیتے طے ہو گیا اگلے دن اپنی اسمبلى کے اجلاس میں کہتی ہے یہ بتاؤ کھا پی کر مرنا چاہتے ہو یا بھوکے رہ کر جینا چاہتے ہونے لگی جى جی ہم تو جینا چاہتے ہیں کہا پھر کھانا کم ملے گا میں نے اسلحہ کا معاہدہ کر لیا اور کہتی ہے کہ جو قوم جیت جاتی ہے اس کو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرے ناشتے میں انڈے کتنے تھے اور جو ہار جاتی ہے وہ جتنے چاہے انڈے کھا کر ہار جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں نے ان سے اسلحہ خریدا اور اربوں کو میں نے شکست دی ان کے علاقے چھینے تو کہتا ہے یہ سوچ تجھے کہاں سے آئی کہتی ہے میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پڑھی آخری دن تھے آخری دن تھے اپنی بیویوں کے لیے جو نہیں تھے ایک یہودی کے گھر میں اپنی زیرا گروی رکھ کر کے وہاں سے جو حاصل کیے گئے تھے بیویوں کے لیے مگر آپ کے ترکہ میں آپ کی وراثت میں نو تلواریں نکلی تھیں تو میں نے یہاں سے نتیجہ آسد کیا کہ کھانے کے لیے کھا، کھانا ملے نہ ملے نو تلواریں ہمارے پاس ہونی چاہیے اس لیے میں نے اسلحہ خریدا میں نے اپنی قوم کو تربیت دی اور ہم کامیاب ہوئے آپ جانتے ہیں اسرائیل میں جب تک کوئی بچہ بچی ساڑھے تین چار سال کی عسکری تربیت نہ لے لے اس کا شرارتی کار نہیں بنتا یہ سوچ کے یہ سویلین ہے اور وہ فوج ہے اور سویلین اٹھے اور فوج کو گالیاں دینے لگ جائیں یہ ہمارا بجٹ کھا گئے یہ تصور صبر وہاں نہیں ہے وہاں سویلین بھی فوج ہے اور فوج بھی فوج اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تربیت دیتے ہیں امریکن نیشنلٹی جس کو ملتی ہے اس پہ لکھا رہتا ہے کہ اب آپ کو کیا کیا سہولتیں ملیں گی ہمارے ملک میں اس کی تیسری چوتھی سطر یہ ہے کہ تم اپنے ملک میں جہاں چاہو اسلحہ لے کر گھوم سکتے ہو آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں اور اگر اس کی تربیت لینی ہے تو پہاڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں کسی بڑے پوش ایریا کی مارکیٹ میں ایک دفتر کھلا ہوا ہوگا سنائپنگ سکھانے کا وہاں پیسے دو اور ان سے آپ گولی چلانا سیکھ لو ہندو اپنے بچوں اور عورتوں کو اسلحہ چلانا سکھاتا ہے ہندو اپنے بچوں اور عورتوں کو اسلحہ چلانا سکھاتا ہے حکومتی لیول پر سکھ اپنے پاس تلوار رکھتا ہے یہ اس کا قومی نشان ہے مذہبی علامت ہے اور جن کے نبی علی سلاد السلام کے گھر سے نو تلواریں نکلی تھی ان کو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو وہ اس طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتے ایک کا مجھے فون آیا جی اب کشمیر میں بہت حالات خراب ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے کہا تیری تیاری ہے جس کی تیاری ہے وہ تو عزم کرے گا کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے حالات اگر اللہ نہ کرے مزید خراب ہوتے ہیں تو میں پہنچوں گا میں اپنا کردار پیش کروں گا جس نے تیاری نہیں کی وہ کس منہ سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے مقدر میں آہات ہیں اس کے مقدر میں ٹھنڈی سانس ہے اس کے مقدر میں افسوس ہے اس کے مقدر میں مولی گاجر اور بکری بھیڑ کی طرح مرنا ہے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا یاد رکھوہ شدیدا اللہ ہیں دنیا میں کوئی بھی بستی ہے ہم اس کو ایک بار ضرور اس کی پٹائی لگائیں گے دنیا میں کوئی بھی بستی ہے اس کی ایک بار پٹائی ضرور لگے گی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے ہو سکتا ہے کسی دشمن کو مسلط کر دے عراق والوں کا نخرہ اتنا تھا سعودیوں کو وہ بندہ نہیں مانتے تھے ان کو بندے نہیں سمجھتے تھے ان کا ان کی کرنسی ان سے کوئی پندرہ بیس گنا زیادہ مضبوط تھی وہ بھی تیل نکالنے والا ملک ہے اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھتے تھے ادھر ادھر پنگے لیتے تھے کبھی اس سے کبھی کویت پر چڑھائی کر دی کبھی ایران پر کر دی کبھی سعودیہ پر کر دی اور وہ دن بھی دیکھے کہ ان کی عورتیں جیل سے خط لکھ رہی ہیں کہ اگر ہمارا کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ستارے والی گولیاں بھیج دو فرمایا ہر بستی کی ہم ایک بار ٹھکائی ضرور کریں گے یہ پت جھڑ لگتی رہتی ہے آج وہاں ہے تو کل کہیں اور پرسوں کہیں اور کتنے علاقوں کو تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور یہ تبدیل ہوتے رہتے روس جس علاقے میں آیا اس کو ہزم کرتا چلا گیا ازبکستان ترکمانستان تاجکستان آدر چیچنیا داگستان مکدونیا رسیونیا بوسی ہر علاقے کو ختم کرتا گیا تقریباً پندرہ ملک ہڑپ کر گیا جس علاقے میں آتا تھا دوسرے کو کہتا تھا یہ ان کا ذاتی داخلی معاملہ ہے تیرا کیا وہ دب کے بیٹھ جاتا تھا اپنی باری کا انتظار کرتا تھا پھر اس کو ختم کرتا اگلے کو کہتا ہے یہ اس کا داخلی معاملہ ہے چلتے چلتے جب آپ افغانستان پہنچا جاول حق ملک کا صدر تھا کچھ لکھ رہا تھا اس کے سیکرٹری نے آیا سانس پھولا ہوا کہتا سر سر رشیا نے افغانستان پہ حملہ کر دیا لکھتے لکھتے اس نے نظر بھی نہیں اٹھائی کہتا ہے اس نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان اس کا جواب دے یہ جملہ آج تک کسی نے نہیں کہا تھا داگستان پہ آیا تو چیچنیا والوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے چیچنیا پہ حملہ کیا چیچنیا پہ حملہ ہوا تو ازبستان والوں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ یہ حملہ ہم پر ہوا ہے لیکن جب یہ جملہ یہاں سے آیا اللہ تعالی نے وہاں اس کی روک لگا دی اور اس کے پاؤں کو دیے اور اس کے پندرہ ٹکڑے کر دیے جب کسی کے مسئلے کو اپنا سمجھا اور اپنے کور کمانڈروں سے کہتا ہے افغانستان پر حملہ ہوا ہے حقیقت میں پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور تم اپنی جنگ اسلام آباد میں لڑنا چاہتے ہو کابل میں لڑنا چاہتے کہنے لگے جی کابل زیادہ مناسب ہے پہاڑ ہے کہا پھر وہاں لڑو مگر اپنی جنگ سمجھنا افغانوں پر احسان نہ جتلانا یہ تمہاری جنگ اور آسمان کے آخوں نے دیکھا غیر ملکی امداد آنے سے پہلے پونے تین سال اکیلا پاکستان لڑتا رہا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت اور اس کے مقابلے میں اکیلا پاکستان کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا پونے تین سال کے بعد پھر امریکہ کی مدد آئی جاؤ لاک نے ٹھکرا دی کہ اب جب فتح اور نیک نامی کا موقع تو آ ہے جب قربانیوں کا موقع تھا تو, تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا اور جو دے رہا ہے یہ مونگ پھلی ہے مجھے نہیں چاہیے تو بھائیوں جب بھی کسی مسلمان کے تکلیف پر دوسرا مسلمان اس کو اپنی سمجھتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ برکات نازل کرتا ہے پھر اللہ ان کو قوت دیتا ہے اور جب تک مسلمان یہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے اس وقت تک پھر ایک ایک کر کے سب کو لائن میں لگا کر کے ہجم کر لیا جاتا اللہ تبارک کو تالا فرماتے وہ جتنی ہو سکتا ہے تیاری کرو قوت کی تیاری کرو پوچھا گیا قوت کیا ہے فرمایا رمی نشانہ بازی تو نشانہ بازی اگر آپ گن کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں کہ گولی معلوم نہیں کدھر سے نکلتی ہے کہیں میری طرف ہی نہ آ جائے تو ایسی قوم کو جینے کا حق ہے ہندوستان پروپگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی عوام بھی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے اور ہم عوام ہیں ہمیں اپنا بتائیے کیا حالت ہے میرے عزیز بھائیوں جس طرح رب نے نماز کا حکم دیا جس طرح رب نے روزوں کا حکم دیا کوتبا علی کمر اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کوتبا علیکم الکتاب تم پر کتاب فرض کیا گیا اور جس طریقے سے نماز فرض کی اسی طرح فرمایا ان کے لیے تیاری کرو گھوڑے پال کر رکھو اتنے فضائل بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا جائے جتنا کھانا کھائے وہ بھی تیرے نام امال میں ہوگا جتنا پیشاب پخانہ کرے وہ بھی تیرے نام اعمال میں ہوگا فرمایا جتنا کھانا تو اس کو لا کر دے وہ بھی تیرے نام امال میں ہوگا اس کی رسی تو انہیں بیس فٹ تک چھوڑی ہوئی ہے وہاں تک کھائے وہ بھی تیرے نامہ امال میں ہوگا اگر وہ رسی توڑ کر آگے جا کر کھائے وہ بھی تیرے ناما مال میں ہوگا یہ سب حدیث کے لفظ میں اس قدر فضائل بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب فتح ہوئی بدر فتح ہوئی اس وقت تک تو کافر کفر کا اعلان کرتا تھا میں کافر ہوں میں نہیں مانتا تمہارا اسلام جب دیکھا کہ مسلمانوں نے تو ستر پکڑ لیے صدر قیدی کر کے اور ستر قتل کر دیے اب ان کو خوف بیٹھ گیا کہ اب ان سے بچنے کے لیے کلما پڑھنا ضروری ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تھے اندر سے کافر سازشیں کرتے تھے لیکن کلما پڑا ہے مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے ان کو نمازیں بھی پڑھنی پڑتی تھیں مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے ان کو جہاد بھی کرنا پڑتا تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں اف عن کلم تعلیم تھا بھائی دینا صدا ہوا تھا عالم القادبین اے نبی علیہ السلاۃ السلام یہ تبوک میں جانا تھا تو اس وقت جو منافق نہیں گئے آپ نے ان کو چھٹی دے دی اپ نے ان کو عذر قبول کر لیا اگر آپ عذر قبول نہیں کرتے انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا تو کم از کم ان کا نفاق تو واضح ہو جاتا یاد رکھ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لا یستعذنک الذين یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا بہنوالہمفسہم جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے چھٹی مانگتا ہی نہیں یہ خالی جذبات سے بات نہیں بنتی یہ جنگ ہے اس کا اسلحہ بہت مختلف ہے کشتی نہیں ہوتی وہاں پر کہ تیرے بازو کی طاقت بہت کام کرے گی ہم تو کشتی کے لائق بھی نہیں ہیں ہماری تو حالت خراب ہے ہم تو آسائشوں میں رہ رہ کر اتنے کمزور ہو چکے ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ آپ سے جہاز سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگ ہی نہیں سکتا ان نمائستین لا مین بلّا <بِاللَّه> آپ سے اجازت وہ مانگتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں فیصلہ کر دیا پیچھے رہنے کی اجازت وہ مانگتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں جو تبوک میں گئے وہ مجاہد ٹہرے جو نہیں گئے وہ منافق ٹہرے تین سے گئے بھی نہیں اور تھے بھی مومن سستی ہو گئی اللہ تبارک کو تارا ان کو سزا دی اکاون دن تک ان سے لوگوں نے کلام نہیں کیا ان کی بیویوں کو الگ کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ بڑے پریشان ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور توبہ قبول کرنے کی جو آیات نازل کی وہ جس صورت میں نازل کی اس صورت کا نام سورج توبہ جرم کیا تھا ان کا سارے مارکوں میں گئے اکثر مارکوں میں گئے ایک مارک میں نہیں گئے اس پر سزا ملی پھر ان کی توبہ ہوئی اور اللہ نے پھر توبہ قبول کی ان میں ایک بدری سے ہر بھی تھا دو بزرگ تھے ایک جوان تھا روٹین میں بزرگوں کی بزرگی ان کا ادھر بن جاتی ہے حضرت کا بن مالک کہتے آپ نے فرمایا ان کی بیویوں کو الگ کر دیا جائے ہلال بنیابی بن کہنے لگی رسول علیہ السلام ان کو ہم تک اور تو کوئی حاجت نہیں سوائے اس کے کہ ہم ان کو روٹی پکا کر دے دیتی ہیں بوڑھے ہیں اگر ہم نے ان کو روٹی بھی پکا کر نہ دی تو بھوکے رہیں گے اگر آپ اجازت دیں ہم ان سے الگ ہو جاتی ہیں بس خالی روٹی دے دیا کریں آپ نے سمجھا ٹھیک ہے حضرت کاب کہتے میں جوان تھا میرا یہ ادھر بھی نہیں بنتا تھا تو بوڑھے تھے پھر بھی صدا ملی ان میں ایک بدری تھے مرانا بربیق عالبن بدری تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدریوں کو اللہ نے جھانک کر دیکھا تھا اور فرمایا تھا بدریو جاؤ آئندہ جو بھی تمہارے عمل ہو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ نے بدریوں کے اگلے گناہ بھی معاف کیے ہوئے تھے مگر جہاد سے پیچھے رہنا ان کا بھی معاف نہیں ہوا فرمایا میں آپ سے اجازت وہ مانگتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں اور یہ ایمان ہونا نہ ہونا تو اندر کی بات ہے نظر نہیں آتا ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ پہلے دن سے جانا ہی نہیں چاہتے تھے ظاہلی علامت یہ ہے اگر انہوں نے جانا ہوتا تو اس کی تیاری کی ہوتی جب انہوں نے تیاری نہیں کی تو میرا رب کیسے مان جائے کہ یہ جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا جی ہم جانا چاہتے تھے میرا بچہ بیمار ہو گیا میری اما بیمار ہو گئی اللہ فرماتے تھے انہوں نے تیاری ہی نہیں کی تھی ان کو پتا تھا اما نے بیمار ہونا انہوں نے تیاری نہیں کی تھی اور جب تیاری نہیں کی تھی تو میں کیسے مان جاؤں کہ یہ جانا چاہتے تھے یہ جانا ہی نہیں چاہتے اللہ فرماتے لوکانا آرا دن کریبن سفر اگر دشمن کمزور پیسہ زیادہ ہو غنیمت زیادہ ملنے کی امید ہو اور سفر تھوڑا ہو تو منافق بھی جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں بولا کہ بہ ہو جاتا مشکت مگر مشقت والا سفر ان کے لیے بڑا بوجھل ہو جاتا ہے بھائیو مدینے کے منافق جو جہنم کے پیندے میں ہوں گے وہ چھوٹے موٹے کاروائیاں ون نائٹ مشن کر لیتے تھے تو جیسے لمبے گرمی کے سفر ان سے نہیں ہوتے تھے اگر آج یہ آپشن دیا جائے کہ ایک ون نائٹ مشن ہے اس کے لیے ہمیں کون کون تیار ہے چھوٹا سفر ہے وہ جو منافقوں کو آفر ملے تو وہ جاتے تھے اگر ہمیں وہ آفر ملے تو ہمیں سے کون کون تیار پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جی رہے ہیں امام کے کس لیول پر جی رہے ہیں دو ٹوک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملم مل یک والم یہ حد اس نف جو شخص غزوہ نہیں کرتا جو جو شخص اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتا یا کم از کم اس کا آزم نہیں رکھتا مرے گا تو کسی نفاق کے کسی لیول پر مرے گا ایمان پر میں اور عظم کون کر سکتا ہے جس کی تیاری ہو اللہ نے منع کر دیا جس کی تیاری نہیں میں اس کا ارادہ نہیں مانتا بولو اراد الخروجل اگر جانا چاہتے ہوتے تو تیاری کر کے بیٹھتے تیاری نہیں تو میں تمہارا ارادہ نہیں مانتا اور اگر ارادہ بھی نہیں اور کیا بھی نہیں جہاد کیا بھی نہیں اور ارادہ بھی نہیں تو پھر اللہ فرماتے ایمان پر نہیں نفاق کے کسی لیول پر موت آئے گی ابھی میں آپ کو کہوں روڈ پر جانا ہے نعرے مارنے آپ کہوں گے ہاں ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں جھوٹ ہے آپ کہو گے جناب آرمی چیف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جھوٹ ہے تیاری نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اس لیے عزیز بھائیوں ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ ابھی موقع کر لو کر لو یہ غنیمت ہے اور یہ ایسا موقع ہے جو دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے کان نہیں دھرتے تھے آج حالت قسم پرسی کی ہے آج جمعہ والے دن کشمیری گھر سے نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں دشمن گولیاں لے کر تیار ہے نہ جانے ان کے ساتھ کیا بھی تھی. سوائے رونے دھونے کے سوائے کفے افسوس مسلنے کے اور ہمارے پاس کچھ حاجات. یہ اسلام ہے یہ مسلمان ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ادھر بھی ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ادھر بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن آج ہم ان کی کوئی مدد کرنے کے لائق نہیں ہیں اور میں وہ سروکم فدین اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم پر فرق ہے کہ تم اس کی مدد کرو میں نے ایک کلپ سنا پاکستان کے سابقہ دو تین سفیر ایک عبد صاحب دو ایک اور وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کشمیریوں کی مسلح جد و جہد میں مسلح مدد کرنے کی انٹرنیشنل قانون اجازت دیتا ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرض ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے سنت مصطفی یہی کہتی ہے کافروں کا قانون بھی یہی کہتا ہے لیکن ہم صرف باتیں کرنے والے ہیں کام کرنے والے حکومتیں ہماری وہ اسی پہ ہیں اب کے مار انہوں نے قبضہ کر لیا انہوں نے کرفیو لگا دیا اب اب کیا مار ادھر آؤ گے تو ہم دیکھیں گے کافروں نے ان کو قدل کیا ہوا ہے کہ تمہارے اندر سے مجا آ جاتے ہیں بجاس کے کہ اس پر سٹینڈ لیا جائے کہ ہاں وہاں ظلم ہے تم یو این بن کر کچھ نہیں کرتے تو مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے تو ہم کیا کریں بجائس کے اس پر سٹینڈ لینے کے مرعوب ہو کر ان کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو پریشان کرو یہ اسٹریٹجی بالکل نہ دنیا کے قانون کے مطابق ہے نہ آس کے قانون کے مطابق بس کیا کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ کو راستہ آسان فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم یہودیوں جتنی تیاری کرنے کی توفیق دے دے مجھے شرم آ رہی ہے بجائے اس کے میں کہوں کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تیاری کرو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہودی تیاری کر رہے تم بھی کرو ہندو تیاری کر رہے تم بھی کرو اللہ کا قرآن کافی نہیں رہا ہمارے لیے سنت مصطفیٰ اور سیرت کافی نہیں رہی دنیا ہمارے نبی کی باتیں مان کر دنیا پر غالب آ گئی اور ہم اپنے نبی کی باتیں چھوڑ کر مغلوب اور مظلوم اور دلیل ہو گئے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے ہمارے